أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يغلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم مورزون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم بل هم منا يسحبون بل مطانا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون اننا نات الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولا امستهم نفحه من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا ان كنا الله کل میں یکل بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرحمٰن فرما دیجیے کون تمہیں بچائے گا رات کو اور دن کو اللہ سے بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں امل آلہتن تمنا کیا ان کے پاس کوئی الہ ہیں جو ان کو ہمارے عذاب سے بچائیں گے لاستی او نثر انف یہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے معبود جو ہیں وَلَا هُم مِنَّا اور نہ ہمارے ساتھ ان کی دوستی ہے کہ عذاب سے بچ جائیں گے بل متعلٰ اولابا بلکہ ہم نے ان کو بھی اور ان کے آبا وجداد کو مہلت دی فائدہ اٹھانے کی زندگی دی ہے حتیٰ طال علیہ مر یہاں تک کہ ان کی زندگیاں لمبی ہو گئی۔ اس میں یہ متکبر ہو گئے افلا انا نہ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ ہم زمین کو اطراف سے سکیڑتے چلے آ رہے ہیں کیا یہ غالب ہوں گے فرما دیجئے ان نما ان زرو لوگوں میں تم کو جو ڈراتا ہوں وہی سے ڈراتا ہوں اللہ کا حکم ہوتا ہے ایسے <يُنزرون> <تصفيق> بہرے کو پکار نہیں سنائی دیتی جب اسے ڈرایا جائے ولا امست ہم نفحت رب جب اچانک آپ کے رب کی طرف سے ان پر عذاب آ جائے گا تو پھر کہیں گے یا حے افسوس ہم تو ظالم تھے <تصفيق> گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق بناتے ہیں اس پر میں نے تفصیل سے بات کی کہ مذاق کسی کو حقیر سمجھ کے بنانا گناہ کبیرہ ہے ویسے آپس میں ساتھ ہی کوئی ایسی مذاق ہو جائے کوئی جائز حدود میں کوئی حرج نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے پیغمبروں کے پہ بھی استضاع ہوئی یہ بھی آپ کی استضاء کر رہے ہیں اور ہم ان کا اس کا حال نکالیں گے ان کو سزا دیں گے آج کے سبق میں فرمایا میں یک لم کل یک ہوتے ہیں حفاظت کرنا یعنی تم اتنی ہردرمی کرتے ہو نبی کی استضاء کرتے ہو یا بات نہیں مانتے ہو اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے رات کو یا دن کو تو تمہیں بچائے گا کون تمہیں کس چیز پر اعتماد ہے یعنی دیکھو نا بندہ جب نخرے کی باتیں کرتا ہے تکبر کرتا ہے دوسرے ملکوں کو دھمکی دیتا ہے تو اس کو کوئی اندازہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس فوج ہے یا اسلحہ یا میزائل ہے بھئی تم اللہ کی بات نہیں مانتے ہو اس کے پیغمبر کی استضاء کرتے ہو اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو تمہارے پاس بچاؤ کا انتظام کیا ہے تمہیں کون بچائے گا بلحمان ذکر رب رضور بس یہ لوگ تو اللہ کی بات سے راز کرتے ہیں منھ موڑتے ہیں نہیں مانتے ہیں تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بندے کی حفاظت کرتی ہیں ایک یہ کہ بندہ طاقتور ہوتا ہے تو اس لحاظ سے مقابلے کا مقابل کا مقابلہ کرتا ہے یا یہ کہ مقابلے کے ساتھ مراسم تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب جا کے بات کرے گا ان کی پرانی دوستی ہے جنگ ختم ہو جائے گی لڑائی فرمایا کہ ام لگ تم تم نہ مندور کیا ان کے پاس کوئی معبود ہیں جو ہمارے عذاب سے ان کو بچا لیں گے لاستتی نسرا ایک چیز ہوتی ہے بچانے کے لحاظ سے طاقت وہ تو وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تو خود آج انہوں نے ادھر رکھے ہیں تو ادھر ہوتے ہیں آج اٹھا کے ادھر رکھ لیں گے تو ادھر ہوں گے آج ان کو نہلا دیا تو نہلا ہو جائیں گے نہیں تو وہ ویسے ہی پڑے رہیں گے آج ان پر مکھریاں مکھیاں زیادہ آ گئیں لوگوں نے اوپر تیل ویل مٹھائیاں پھینکی ہیں تو صفائی کر دی تو خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو طاقت تو نہیں ہوئی گویا کہ جو جن کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنا کچھ نہیں کر سکتے ان کا کیا کریں گے گویا طاقت کی بھی نفی ہو گئی دوسری بات اولا کسی سے لڑائی جھگڑا نہ ہو تو دوسری صورت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ مراسم ہوں تعلقات ہوں ایسے روابط ہوں ایسی دوستی ہو کہ جانگ نہ ہو تو ان کی ہمارے ساتھ کوئی دوستی بھی نہیں ہے یہ تو ہمارے شریک ہیں دوستی کیا دشمنی ہے فرمایا بل متانہ ہاں مور ہم نے ان کو اور ان کے آباء و کو مہلت دی ہے ڈھیل دی ہے تو اس لمبی ڈھیل کی وجہ سے یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم برحق ہیں ہم ٹھیک لوگ ہیں تبھی تو ہمیں اللہ نے عذاب نہیں دی قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو سمجھایا تو کہنے لگے اگر ہم غلط تھے بت پرستی غلط تھی تو اتنے سال سو سال ہو گئے ہمارے اباؤ اجداد بھی بت پرست تھے تو اللہ اتنا برداشت کرتا آ رہا تھا ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا ہمیں ختم کیوں نہیں کیا آج تم کیسے سمجھانے کے لیے آ گئے ہو بعض بے دین لوگ اپنی ماضی کے زمانے کی بے دینی کو دلیل بنا لیتے ہیں جیسے مشرقی نے مکہ نے دلیل بنائی کہ ہم تو کئی سو سال سے شرک کرتے آ رہے ہیں بت بناتے آ رہے ہیں ان کی بات کرتے ہیں ہمارے اوپر تو عذاب نہیں آیا تو گویا کہ ہم ٹھیک تھے یہ ٹھیک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ایسے ہی بات بے دین لوگ یا کافر سمجھ لو کہ ان کو بھی جب کوئی بات سمجھائی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی طرح ہی چلے آ رہے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہمارے آبا وجود بھی اسی طرح ہی کرتے چلے آ رہے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے بعض دفعہ ڈھیل ہوتی ہے مہلت ہوتی ہے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں یہ مہلت اس مہلت کے دو پہلو ہوتے ہیں بعض دفعہ اللہ مہلت دیتے ہیں اس بندے کو توبہ کی توفیق عطا کر دیتے ہیں یہ تو مہلت رضا کی دلیل ہے کہ اچھا ہوا اس کی پردہ پوشی کی اس کے گناہ کو اللہ نے چھپائے رکھا اور پھر اس کو ڈھیل دیتے رہے اس کو توبر کی توفیق ہو گئی یہ تو نعمت ہے لیکن بعض دفعہ ڈھیل کسی کے لیے وہ عذاب بن جاتی ہے کہ ڈھیل کو اس شخص نے اپنی اس ماضی والی غلطی کو جائز سمجھ لیا کہ میں ٹھیک ہی ہوں تو تب تک تو عذاب نہیں آیا اور اس غلطی کو اور کرتا جا اور کرتا گیا وہ ایک حد ہوتی ہے اس حد کو اس نے پار کر دیا اب وہ عذاب بن جاتی ہے اور جب عذاب آ جائے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا انسان کو اپنے مذہب کے لحاظ سے دلیل کے طور پر قرآن اور حدیث پیش کرنا چاہیے اباؤ اجداد کیا ہیں ان کو تو بسم اللہ اسی دن ہی نہیں آتی وہ کوئی دلیل ہیں وہ کو قابل حجت چیز ہیں ہاں اگر اباؤ اجداد کوئی ولی اللہ گزرے ہیں جیسے انبیاء تھے ان کی اولادیں ان کی انبیاء کو دلیل کے طور پر پیش کریں یا کوئی محدث کوئی اللہ والا بندہ ہے وہ تو ایک بات ٹھیک ہے لیکن ایک شخص ہے جسے کچھ معلوم نہیں ہے اور جب اسے سمجھایا جائے تو وہ دلیل کے طور پر یہ آج نیا دین آ ہے ہمارے علاقوں میں تو لوگ یوں ہی کرتے تھے اباؤ وجداد کو ہم نے یوں ہی دیکھا ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے ابا وجد دین پڑھا کدھر ہے کہ وہ بطور حجت کے پیش ہو سکتے ہیں ہم سفر میں تھے تو زہر کی دو رکعتوں کا جماعت کرائی تو ساتھ ہی ایک بندے تھے کہتے ہے نیا مذہب آ نیا مذہب آ یہ دیکھو. نیا مذہب آ زور کے دور کہتے پڑھا رہے ہیں اب نیا مذہب ہمارا آ یا اس کو پتہ ہی نہیں اس طرح کے لوگ جاہل ہوتے ہیں کہ خود دین کو پڑا نہیں ہے اور جب کوئی دین کی بات سامنے آئی اور وہ اس کے لیے نہیں تھی تو اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ میرے علم میں بات نہیں ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے بعض نے بیس مسئلے لکھے ہیں کہ لا ادری کا لفظ ان سے منقول ہوا کہ جب ان سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے امام وقت امام ہے اور بہت سارے محدسین علم حاصل کیا اور ایک مسئلہ پوچھا گیا تو کہا مجھے معلوم نہیں ہے اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے کئی دفعہ مسئلہ پوچھا گیا انہوں نے بتایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے یعنی جاہل انسان جب اس کے سامنے دین کی بات آئی تو اسے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ میرے علم میں نہیں ہے میں اس کی اور تحقیق یا مسئلہ پوچھ لیتا ہوں اس نے اپنی جہالت کو نہیں سمجھا اور ساتھ والے کو کہہ دیا کہ نیا مذہب آ زور کی دور کاتے پڑھتے پرانی بات ہے میں نے یہاں اثر کی نماز کے بعد تو یم کا مسئلہ بیان کیا ہمارے در ایک پڑوسی ہوتے تھے اس نے مجھے نماز کے بعد دفتر میں ڈانٹا ہے. کہ مول صاحب قرآن عدیز کی بات بیان کیا کرو تو یموں کی بات مٹی سے تو یموں مو مٹی سے سے پر یہ اپنے نکال ہے؟ ہو میں میں مذہب سیکھا ہے کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو قرآن سے مسئلہ بیان کیا کروا سے میں نے کہا یہ خالص قرآن کا مسئلہ ہے فَإن لَم اگر پانی نہ ہو یا پانی پر قدرت نہ ہو بیمار ہو تو مٹی سے تو کرو۔ کرو یہ قرآن کا مسئلہ ہے لیکن اپنے والدین پر افسوس کرو کہ اس نے تمہیں صرف اے بی سی پڑھائی قرآن و حدیث کے قریب نہیں آپ کو لایا اس لیے آپ کو پڑھنا چاہیے سیکھنا چاہیے اور اگر مسئلہ معلوم نہیں تو صاحب علم آدمی کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے نئی بات آئے تو وہ درخواست کرے کہ حضرت میرے علم میں یہ بات نہیں تھی آج میں نے پہلی دفعہ سنی ہے اس کی تھوڑی تشریف فرما دیں اس کی حقیقت کیا ہے؟, اس کے کیا ہے علم دوستو بہت وسیع ہے انسان ساری زندگی علم میں صرف کر دے پھر بھی وہ تھوڑا سا اس کو حاصل ہوتا ہے عالم جنہوں نے ساری زندگیاں پڑھنے پڑھانے میں خرچ کر دی ہیں ان سے بھی آپ کو حدیث پوچھے نا کہ یہ نئی حدیث میرے سامنے آئی ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کیونکہ علم اتنا وسیع ہے ہو سکتا ہے مطالعہ کر کر کے میں وہاں تک پہنچے ہی نہ ہوں تو ایک عام آدمی کو سوچنا چاہیے جب اس کے سامنے بات توحید کی آئے سنت کیا ہے اعمال کیا ہے رسم و رواج سے بچنے کیا ہے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ نیا دینا جی ہمارے اباؤ تھی تو دعا کرتے تھے تو فلانی جگہ تیل تھے تو فلانا یہ ہوتا تھا اباؤ و جداد نے پڑھا کیا ہے کون سے عالم کے پاس بیٹھے ہیں اور تو دو بیل خریدے پیچھے لکڑ باندھی ہل چلایا ہے وہ کام وہ پوری طرح نہیں جانتے تو علم دین تو ایک مشکل چیز ہے وہ کیسے جانتے تھے ایسا نہیں کہنا چاہیے سو سال پہلے نیا ہے لیکن ہو گئی تو وہ گڑبڑ ہوتی رہتی ہے یہ اللہ کا قرآن ہے نبی کا فرمان یہ نیا ہی نیا ہے یہ جوان ہی جوان ہے اس کے اوپر کوئی کمزوری نہیں ہے ہمیشہ کے لیے ہم کمزور ہیں جو سیکھتے نہیں ہے میں ان کو ان کے و کو ڈھیل دی ان کی زندگیاں لمبی کر دی فرعون کی عمر چار سو سال نمرود کی عمر کئی سو سال اور یہ نخرے کرنے لگ گئے سر میں درد تک نہیں ہوا چار سال تو پھر غرور تو آنا ہی تھا اور اللہ نے غرور توڑا کیسے کہ نمرود جس کی پوری دنیا پہ حکومت تھی مچھر سے مروا دیا وہ لوگ جوتا مارتے رہتے ہیں وہ درست رہتا ہے جوتا نہیں مارتے ہیں تو نمرود کو تکلیف ہوتی ہے جس کا غرور اتنا تھا کہ اللہ کی خلیل کا مقابلہ کرتا رہا اور ایک مچھر سے توڑ دیا غرور اور ادھر کہ جب دریا کی موج میں تھوڑا سا آیا آمن تو آمنت بگی بنو سر میں تو بنی اسر کے پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں جس نے خود اپنی خدائی کا اعلان کیا تھا ربو کم اللہ رب کہا تھا صرف پانی کی موجود نے اس کو جب اوپر نیچے کیا تو کہنے لگا میں موسیٰ علیہ موسیقام کے پر ایمان گرو ٹوٹ گیا اور ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر امت ہر کگمبر کے لیے کوئی فرعون ہوتا ہے فرحان کے ہیں میرے لیے فرعون ابو جہل اتنا بڑا غرور اس کا اور دو بچوں نے اچھل کر اس کی گردن کو کاٹا ماض اور محبت بدل میں تو فرمایا کہ ہم جیل دیتے ہیں تاکہ توبہ کر لیں افلا يرون ان انات اللہ کو سو امنطراف یا افام الغالبین کیا یہ مکہ والے دیکھتے نہیں ہم زمین تنگ کرتے آ رہے ہیں مکہ تو فتح نہیں ہوا لیکن سردوں کے قبیلے مسلمان ہوتے آ رہے ہیں اب یہ کیا کریں گے کہاں جائیں گے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ کہ جب بدر ہو تو یہ بڑے بڑے سردار مارے گئے ہم کیا کریں گے آگے مقابلہ کیسا ہوگا افام الغالبون سیدوں میں اسلام پھیل گیا اور بدر میں یہ بڑے بڑے سردار مارے گئے تو پھر بھی یہ عالم میں ستر سردار مارے گئے ایک کلے میں ڈال دیے گئے آپ نے ان کو خطاب کیا تمہیں کیا تکلیف تھی اگر اپنے پیغمبر کی بات مانتے تو آج یہ جی شلت نہ دیکھتے تو تو پھر بھی تم لا لو فرما کل نما ان سے رقم ملو اے نبی فرما دیجیے میں وہی کے ذریعے سے تمہیں بتاتا ہوں لیکن بہرے کو کون سنائے اور جب کا عذاب آ جائے گا تو اس وقت کہو گے ہائے افسوس ہم ہی غلط تھے تو فائدہ نہیں ہوگا اللہ سمجھ نہیں سکتے